ہجرت ابی بکر رضی اللہ عنہ اسی عرصے میں جب بنو حاشم شعب ابی طالب میں محصور تھے ابو بکر افشا کی ہجرت کی نیت سے نکلے تاکہ مہاجرین افشا سے جا ملیں جب مقام برکل غمات پر پہنچے تو قبیلہ قاررا کے سردار ابن الدگینہ سے ملاقات ہوئی ابن الدّینہ نے پوچھا اے ابو بکر کہاں کا قصد ہے ابو بکر نے کہا میری قوم نے مجھ کو نکال دیا ہے یہ چاہتا ہوں کہ خدا کی زمین میں سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں ابن الدغینہ نے کہا اے ابو بکر تم جیسا آدمی نہ نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے تم ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتے ہو سلا رحمی کرتے ہو لوگوں کے بوجھ قرضہ و تاوان اٹھاتے ہو مہمان نواز ہو حق کے معین اور مددگار ہو میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں تم لوٹ جاؤ سردارہ نے قریش کی موجودگی میں بیت اللہ کا طواف کیا اور نے قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ ابو بکر جیسا آدمی نہیں نکلتا اور نہیں نکالا جاتا کیا ایسے شخص کو نکالتے ہو جو ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتا ہے اور سل رحمی کرتا ہے لوگوں کے بوجھ اٹھاتا ہے مہمان نواز ہے حق کا معین اور مددگار ہے میں نے ان کو پناہ دی ہے قریش نے ابن الدگینہ کی پناہ کو تسلیم کیا اور یہ کہا کہ آپ ابو بکر سے یہ کہہ دیں کہ اپنے گھر میں خدا کی عبادت کریں نماز پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں لیکن اعلان نہ کریں اعلانیہ طور پر نماز نہ پڑھیں بآواز بلند قرآن کی تلاوت نہ کریں اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے علاوہ ازی ہم کو یہ اندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے کہیں اسلام پر مفتون نہ ہو جائیں ابن الدغینہ ابو بکر سے یہ کہہ کر لوٹ گئے ابو بکر صرف اپنے گھر میں خدا کی عبادت کرنے لگے بات چندے ابو بکر نے اپنے مکان کے صحن میں ایک مسجد بنا لی کہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن تلاوت کرتے قریش کے بچے اور عورتیں ٹوٹ پڑتے اور تعجب سے لگاتار ٹکٹکی باندھے ہوئے ابو بکر کو دیکھتے رہتے جس کو دیکھتے اس کی نظر کا بنتہا اور غایت ابو بکر تھے ابو بکر خدا کے خوف سے بہت رونے والے مرد تھے مگر باوجود مرد ہونے کے تلاوت قرآن کے وقت اپنی آنکھوں کے مالک نہیں رہتے تھے ہزار کوشش بھی کریں تو اپنی آنکھوں کو تھام نہیں سکتے تھے اسی وجہ سے سامعین سننے والے اپنے دلوں کے مالک نہیں رہتے تھے ہزار کوشش بھی کریں مگر ابو بکر کی تلاوت کے وقت دلوں کو تھام نہیں سکتے تھے سرداران قریش نے جب یہ حال دیکھا تو گھبرا گئے اور فوراً ہی ابن الدغینہ کو بلا بھیجا اور ابن الدغینہ سے یہ شکایت کی ہم نے ابو بکر کو آپ کے کہنے سے اس شک پر پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں مخفی اور پوشیدہ طور پر خدا کی عبادت اور بندگی کریں اعلانیہ طور پر خدا کی عبادت اور بندگی نہ کریں اور اعلانیہ طور پر نماز اور قرآن نہ پڑھیں اب ابو بکر نے خلاف شرط عال اعلان نماز اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے جس سے ہم کو اپنے بچوں اور عورتوں کے بگڑ جانے یا سور جانے کا اندیشہ ہے آپ ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ اپنی شرط پر قائم رہیں یا آپ کے امان اور پناہ کو واپس کر دیں ہم آپ کی پناہ کو توڑنا نہیں چاہتے ابو بکر نے کہا کہ میں تمہارے امان اور پناہ کو واپس کرتا ہوں اور صرف اللہ اعضا وجل کے امان اور پناہ پر راضی ہوں عام الحزن والملال ابو طالب اور خطیت رضی اللہ عنہ کا انتقال شعب ابی طالب سے نکلنے کے چند روز ہی بعد ماہ رمضان یا شوال دس نبوی میں ابو طالب نے انتقال کیا اور پھر تین یا پانچ دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انتقال کیا مسند احمد اور بخاری اور مسلم اور نسائی میں ہے کہ جب ابو طالب مرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ بھی وہاں موجود تھے آپ نے فرمایا اے چچا تم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہلو تاکہ خدا کے سامنے تمہاری شفات اور سفارش کے لیے مجھ کو ایک حجت اور دلیل مل جائے ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ نے کہا اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کی ملت کو چھوڑتے ہو ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا اور آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا علامت عبد المطلب یعنی عبد المطلب کے دین پر ہوں ابو طالب تو یہ کہہ کر مر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں برابر ابو طالب کے لیے استغفار یعنی دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا جب تک خدا کی طرف سے میں منع نہ کیا جاؤں اس پر یہ آیت نازل ہوئی مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ترجمہ پیغمبر اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرقین کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ دو ہیں یعنی کفر پر مرے ہیں اور یہ آیت بھی نازل ہوئی من ترجمہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے نقطہ علامہ سہیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو طالب سر سے پیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت میں غرق تھے صرف قدم بجائے اسلام کے ملت عبد المطلب پر تھے اس لیے عذاب قدموں پر مسلط کیا گیا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا خدا على القوم الكافرين حضرت علی کر اللہ اللّہ سے مروی ہے جب ابو طالب مر گئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا گمراہ چچا مر گیا آپ نے فرمایا جاؤ دفن کراؤ میں نے عرض کیا کہ وہ تو مشرق مرا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں دفن کراؤ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت علی ابو طالب کے دفن سے فارغ ہو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا یک تسل غسل کر لو حافظ توربشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی حدیث سے ایمہ مشتحدین اور خصوصاً امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے دفن کافر کے جواز پر استدلال کیا ہے نیز اس مسئلے پر استدلال کیا ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اس لیے کہ ابو طالب کے چار بیٹے تھے طالب عقیل جعفر علی ابو طالب کی میراث فقط طالب اور عقیل کو ملی جو باپ کے طریقے پر تھے اور علی اور جعفر کو نہیں ملی کہ یہ دونوں مسلمان تھے